بس الرحمان رحیم سامع نے اکرام یہ قرآن سنڈا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو ممالک کے سفر سے واپس آیا ہوں یاد کافی تھی لیکن میں اپنے بھائی اور دوست میاں نظیر صاحب سے ایک جلسے میں شمولیت کا وعدہ کیا ہوا تھا چنانچہ چھ جب مجھے ہوا جنتا بر وقت ہو رہا ہے تو میں نے اپنی بہت مصروف ریاست کو خیر باز کر یہ بات ضروری کروں گی کہ اپنے وعدے کو ایفا کروں اور آج اگرچہ ملک سفروں کی وجہ سے خطروں مکمل طور پر آرام نہ کرنے کی بنا پر مختلف جبے تقریریں خطبات، کانفرنسوں میں شمولیت اور دیگر مصروفیات کی بنا پر تبلیت اگر سے بہت زیادہ پہلی ہوئی ہے اور گلا بھی گرا کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اب جب غیر ممالک سے واپس آ گیا نہیں تو لاہور میں ہوتے ہوئے جیارکوٹ مالمی نہ دینا مناسب نہ ہوگا آپ حضرات کو دیکھ کر اور آپ کے جوش اور جنتا کے دیکھ کر اور اپنے نوجوان بھائیوں کے جذبات کی حدت کو دیکھ کر جسم کی تھکاوٹ کو بہت حد تک دور ہو گئی ہے امید ہے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ گلا بھی درست کر دیں تاکہ آپ سے کچھ کھل کر آج گفتگو ہو سکے میرے بھائی نے شاید جان بوجھ کر کہ ابھی ابھی زیال ہر خیال سوچ کے ہو کے گیا ہے اور میں اس کی کوئی زیادہ مٹی خرید نہ کروں اگرچہ اس کی مٹی کو خاصی ترید ہو چکی ہے اس من پر خلاف عادت میرے موضوع کا بھی اعلان کر دیا کہ میں توحید پر گفتگو کروں اور شاید پارک صاحب کا اس کے مقصود یہ بھی ہوگا کہ توحید پر گفتگو کرتے ہوئے جی اور کا نام کم ہی آئے گا لیکن ساری چار بڑے بھولے آدمی ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ توحید ایک ایسا موجود ہے کہ جب آبل الحاکمین کی حاکمیت کا تذکرہ ہوگا تو جھوٹے حاکموں کی مذمت بھی ضرور ہوگی آلائی اور مسئلہ توحید اس وقت تک بیان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کے جھوٹے خداؤں کی خدائی پر گربت تاری نہ لگائی جائے اور خاص طور پر ہم میں نے ابھی ہم کو آگے ہی اس بات ہیں کہ مردوں کے خلاف بات کرنا تو کوئی بڑی بہادری کی بات نہیں ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ جلدوں کو تھامنے ساتھی مرحوں کا کیا ہے وکاروں کا یہ اگر کسی کا کچھ کر سکتے تو آج ہم زندہ ڈبل ہو چکے ہوتے اور ہم تو نہ مرے ہوئے کو مانتے ہیں نہ زندوں کو مانتے ہیں ہم نے مانا ہے تو اکیلے محمد کے خدا کو مانا ہے ہم نے نہ مرے ہوئے سے ڈرنا کیسا نہ زندوں سے ڈرنا کیسا اور یہ مرے ہوئے کی اور زندوں کی تقریب ان کے لیے ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنا ہی پرچانہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں ان کے لیے تو فرق ہوگا ہمارے لیے جو بھی غیر خدا ہے چاہے وہ زندہ ہے چاہے مرا ہوا ہمارے نزدیک زندوں سے ڈرنا بھی شرک ہے مرے سے ڈرنا بھی شرک ہے اور جو سخ اپنے دل کے اندر ہریو کیوم کا ڈر بٹھا لیتا ہے ہریو کیوم اسے کائنات کے ڈر سے آزاد کروا دیتا ہے اور یہ یہی قطر تھا جو میرے آکا مولا حضرت محمد الرف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ساری کا علاج مکل اپنے بھی مخالف بے جانے بھی مخالف سماج سجا باپ کا بھائی کبیلے کا سردار بنو آشم کا سردار دنکتے ہوئے چہرے والا گلار رخساروں والا بوبی انہیں کی سب میں کھڑا ہے جو بہ دانے ہیں اور میرے آتا کو گالیاں دے رہے ہیں اپنا چکا بھی اور لوگ دیکھ رہے ہیں کل دلک ہم بات کرتے تھے سمجھتا تھا یہ بڑی آشم کا کیا بگاڑے گی آج بڑی آشم کا چودھری بھی ہماری سب میں کھڑا ہے آج دیکھیں اس کی زبان کیسے حرکت میں آتی اس کی صورتیں کس ملو پہ پہنچ گئی چنا پہ کیا مظاہرہ کرتی ہے کائنات کے امام نے سب حاسم کے سردار کو بھی ان میں کھڑا دیتا اور پھر نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی آسمان سے آواز آئی تب بچ جبا بھی وطب دل و تب مارنا ان مان ہوں گما لہب بند لہب ہوں ہم مال اپن لبب جی جی رہا ہم نمتب کیا اس بڑے کو سلا دو کہ میں زمین پہ کسی بڑے کی بڑائی نہیں مانتا میں نے تو والے کی بڑائی کو مانا ہے یہ اپنا مال لے کے آ جائے اپنی دولت لے کے آ جائے اپنے کبھی لے کے آ جائے میں اکیلا اپنے رب کو لے کے آ جاتا ہوں تب تک جگہ لوگ ہے سب چلے انہوں میں یعنی دبا لی سکتا پاری ہو گیا زمین سہ گئی آسمان سنگاچے میں آ گیا ہم نے سروتیں دیکھی لیکن سجاٹوں کا یہ اظہار نہ دیکھا جو آج جی مکہ کر رہا ہے اور یقین مکا مکرا سا ہوا رہا ہے اور میری سجا آپ کا کیا کہتے ہو کہ میرے سر کوچ والے نے تاج رکھا ہے جس نے میرے پینے کو کائنات کے ڈر سے بھی نیاس کر دیا ہے ذرا سویکار نہیں ایک کا ڈر ایک کا خوف ایک کی بھاری ایک کسی آئی اور مان تم بھی سن لو لوگوں آپ بھی سوئی لیں اور میری ماں اپنے بچوں کو اپنی گوب میں پالنے والی ہو تم بھی چلو اپنے بچوں کو لہریاں دیکھتے ہوئے ان کو یہ سبق نہیں پڑھایا کرو کہ تم اس محمد کے ہمت میں سے ہو جس محمد نے کائنات کے بندوں کو پوری کائنات سے بے نیاز کر کے صرف ایک آکا کا لیاز مت بنا دیا تھا ان کے سروں کے اندر اور آج آج لذنا چونک آئی ہے آج چلتے ہوئے کیوں ہو آج انڈیا کی پودے آتی ہیں اور سی آئی ڈی کے لوگوں لکھو لکھو آج انڈیا اپنی پوجا لے کے پاکستان کے بارڈر پہ آتا ہے تمہارا میرا نہیں تمہارا یہ کرنل اپنی موچھوں کو نیچا کر کے اندرا گاندھی کے بیٹے کو راضی کرنے کے لیے ہی لیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے تم نے دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو جس دن یوربان کی شکری میں ملوں کی قبروں کی چوکھٹ چوننے کے لیے متیاں اٹھا کے اپنے کھل پہ ڈال رہا تھا تب دن میں لاہور میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا جو بندہ نہیں ہے جو پہ پیشن کر سکتا ہے غیر اللہ کی مٹی کیوننے والا میں اللہ کی چوک چوک کے دستک دینے والا ہوں اور شریت مہاج کے نام پر لیڈ رہا آج تنہم دس داخت بنوا کجانا کم چلی ہو چکا ہے کہاں رکھوں تو کہاں کہاں رکھوں آج تو یہ ایک بات ہے محمد کے نواسے کو مارنے والا محمد کے نواسے کو مارتے ہوئے تو مسئلہ نہیں پوچھتے کعبے میں مچھر مارتے ہوئے مسئلہ پوچھتے ہو مارنا جائے گا کہ نہیں اس کائر کے اندر اس پاکستان کے اندر توہید کا نام اڑایا جا رہا ہے کوئی نہیں پوچھتا سیٹ بل لے کے آ گیا خواہ کا مزاح اللہ کے رسول کی دعوت کا لان اور پھر میں نے کہا تھا اور یہ قبروں سے ڈرنے والا یہ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر انڈیا کا مقابلہ کرے تو کوئی عمر جیسا کرے انڈیا کا مقابلہ کرے وہ کرے جس کے سینے میں عمر کا دن ہو کا دل ہو کہ گورنر لکھ جائے مصر کی سرزمین پباہ ہو گئی ہے نیل کا دریا خشک ہو گیا پانی نہیں آ آیا لوگ کہتے ہیں چڑھاوا چڑھاؤ منت مانگو نگر پیاس کرو آپ کی بار کام گزارش کیا حکم ہے کیا کرو گام ہو مرا مل خطہ بے بیگا نہ کل کا سینکڑوں کسرا کے نام خط لکھ رہا تھا آج دریا نیل کے نام خط لکھ رہا جو کہہ دو میرا سر ڈالو دریا گیل میں اور نیل کو کہہ دو اللہ کا بندہ ایک اللہ سے جانے والا تمہیں حکم دیتا ہے اگر اللہ کے نام پہ چلتے ہو تو چلتے رہو غیر اللہ کی مدد مانگنا چاہو نیاز مانگنا چاہو نہیں دیکھو ساری کائنات مر جائے مر جائے مر جائے, مر جائے تھوی کا شکار ہوتے ہیں ہو جائے سکر میں مبتلا ہوتے ہیں ہو جائے مرتے ہیں مر جائیں میرے اللہ کے نام کی نظر میرے کو تیار چلنا ہے چلو نہیں چلنا نہ نظر اور پھر کیا ہے امرت بہار مستری کیا آپ نظر لیازوں چلانے والوں ہو آج تعوق کا حکم دریا کے نام بھی دیکھو رستا ڈالا صحیح پر بھی ام بھی روزہ آتا ہے خط ڈالنے کی بچ یہ ایسا معلوم ہوا کہ برسوں کا پانی صرف عمر کے خط کا انتظار کر رہا کروں کا تک ابھی مختص کرے گا دریا اپنی تلیا نہیں ہوتے اور ادھر مومن کا دل اپنی جلانی ہوتے کہا تم اپنا جان کر ہم اپنا کرتے اور اربوں نے کبھی پانی نہیں دیکھا اربوں نے کبھی پانی دریاؤں کے کنارے لگانے والے لوگ نہیں ان کے شہر میں کوئی ایپ نہیں چلتی تھی ان کے مدن میں کوئی گڑا نہیں تھا ان کے دیش میں کوئی نعرہ بھی نہیں آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں میں جن دنوں مدینہ تجیمہ کا پڑتا تھا آج سے چوبیس وقت کا ہے آپ لوگوں کی صورت میں باہر جا رہا لڑکی تو کیا ہوئے پانی آ گیا پانی دیکھ نہیں جا رہے سارا مدینہ مرد اور بچے ہم نے کام بھی دیکھا پانی کام سے آ گیا مدینے کے گزارے دورے زبیر کے پاس ڈھائی بھائی انچ پانی کا ایک نارا جا رہا ہے ڈھائی بائی انچ اور سارا مدینہ سارا مہینہ ہزاروں کی تعداد میں مرد عورتیں بچے اپنے منہ پہ سیٹے مارے پانی کے اندر کودرے ہنسرے مسکرائے میں نے کہا پانی کا ہے شملہ تو ہمارے یہاں کوڑے کی منہ سے اس لیے کا بھی زیادہ ہوتا ہے پانی اس نے ہم نے کہا یہ ہم نے پچاس سال کے بعد پانی دیکھا ہے پانی ہوگا اسی لیے وہ حم کرنے گئے ہیں ان کو پتہ ہے مکے مہینے میں لوگ چھتوں کے لیے پارچے نہیں لگاتے میں نے پوچھا تم نے پارشوں کا کبھی تاریخ نہیں ہوئی پارشے لگانے کی جانب ہے وہ کام جس نے کبھی پانی نہیں دیکھا وہ کام کبھی یہاں ہی اپنے آپ کو دیکھے گی دریا کے پاس دشمن کی پہنچ کھڑی ہے امیر المومنین کا کمانڈر دیکھتا ہے کہاں بولو کہاں کمانڈر آگے پانی اور دریا نہ کشتی نہ ٹیم ہے نہ پار کرنے کی جائے گا ہم نے تیراکی جاری کبھی سیکھی ہی نہیں پانی کس کہا اس رب کے نیم کے ساتھ جس نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ کی طرح یہ نہیں کہا تم جا کے لڑو میں یہاں بیٹھتا کہاں آگے میں چلتا ہوں سے تم چلو اور مخاطب ہو کے کیا کہا کہاں جس کا نقصان ہو جائے دنیا میں بھی گرو بند تھانگو کہ کے بل بھی تھانگو سال پانیوں نے کھوڑا سارا ساری بات پال تھی کمانڈر کا پہل رک کے اپنے سامان کو دیکھ لے دنیا میں دعوی دائر کرنا قیامت کے دن دعوی نہ دائر کرنا دیکھا چڑھا امیر میرا پیالہ گم ہو گیا کہا کس طرح کہاں گھوڑے کی پش کے پاس بونا ہوا تھا موجود پیالے کو بہا کے لے. اپنے گیا اپنے گھوڑے کے لیے ہوتا ما پیٹ رکھا آسمان والوں کو پکارا اور کون پکارے جس نے آسمان والوں کو پکارنے کے سوا کبھی کسی کو پکارنا سیکھا ہی وہی پکارے ہم نے کہا تھا ہم نے ساری زندگی میں ایک لڑکی کی کہ کے خلاف کتاب لکھ دی. بھائی بہن کو سارے لاہور کے ملتان کے پاس بدل کے بازاروں کے لیے میرے لیے بدوانا ہو پیرو بدیرو ہندوستان اس نے ہمارے پاس کتاب لکھی ہے اس کا کچھ کرو ان سے ان تن سو روپئے کچھ کرو کوئی جواب نہ تم جیو آپ کے پاس لگے تمہارے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے تم ہی کچھ کر دیو میں نے اس وقت بھی کہا تھا امیرکا غیر اللہ کو پکارنے والوں کو کبھی رب یاد آتا ہی کس کو یاد آتا ہے جس نے اس کے سوا کبھی کسی کو پتارنا سیکھا نہیں وہی پکارے میری پر رکھا اللہ میں نے تیرے محمد کی ہمت سے وعدہ کیا تھا ان کا کوئی سامان ضائع نہیں ہوگا اللہ پیالہ گم ہو گیا ہے کیا نہیں دکھاؤں اللہ یا پیالہ لوٹا دے میں ہم نے فر نہیں دکھا ابھی جو آپ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے کہ میں جو پیالے سے اٹھالتی ہوں اس کے قدموں میں لا کے ڈال جاتی ہوں وہ مقابلہ کرے دیکھی ہے بڑی بہ یاں دیکھی ہے بڑی بہتری یقیاں دیکھی ہے لیکن اس سے زیادہ مستری کا دان کبھی دیکھا نہیں تو اندرا گاندھی پتر مسلام کرے تو گئے کو چوڑا تو اگرچہ میرے پینے پر میں تھوڑا پتر ہی سر تم سے کوئی دشمنی نہیں شاید بٹو کی بیٹی کی ہوگی ہماری تم سے کوئی ذاتی دشمنی انہیں تو مارے انہوں نے تو کی تازہ ہماری دل جاتی دشمنی ہماری دشمنی رب کے لیے اور جو میرے ارک والے کا نہیں بنتا ہم اس کے بننے کے لیے تیار ہم نہیں اس کے بعد بننے سے کوئی کام زندہ رہ سکتی اسی لیے توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ اپنانے کے بعد آدمی غیر اللہ کے پرچے دے دیا کسی کوئی مار سکتا ہے نہ کوئی اور جن کا عیزہ یہ ہو کہ گجرات والا بھی مار سکتا ہے لاہور والا بھی اور گجرات میں جانے سے کیا مل سکتا ہے بھی مار سکتا ہے جن کا عیزہ یہ ہو وہ اپنے سے بڑے سے نہیں ڈریں گے تو آپ کچھ ڈریں گے اور جن کا عٹیزہ یہ ہو ساری کائنات مل کے بھی کچھ بگاڑ سکتی کوئی کرونا ہے پچھلا کا درباد کھڑا ہوا دو لاکھ سال اپنی کنگانوں کو مرغیوں سے نکالے ڈیڑھ لوگ گزار کی بادل ہوتا ڈیڑھ اور یہ جو نہ ڈرتے یہ ہم ان کو ڈرا سکتے اور اس کا ڈرتا ہوتا موروی اسٹیٹ کے نیچے تو باہر جب جب نہیں میں جسا ہوا دو چاہیے نے میں بہت آپی ہو اور میں چھوٹا تھا خیال کو کو جلدا کرنے گیا تھا میرے صاحب کو بڑا شام کا جلسے سننے سنوانے کا مجھے بچپن سے جا کر کے میں جلسے سنا کر میں بچپن سب کچھ کر سکتا کام قدرت کی نہ گئی اللہ کی تبدیلی پڑ گئی ہے تھوڑی دیر کے بعد آئی مولوی کو بھی دے گی مولوی نہ شاید ہے لوگوں نے کہا واپی اٹھا کے لے جب ایک بندے نے کہا واپس ماں مولوی نیچے سے بولتا وہی میں اچھے ہی ہوں دوست کو ان کو دکھاؤں اور کہتا باپی خطرناک بڑے ہوتے میں جان بوجھ کے لیے پوچھ گیا تھا تم چولی نہ باہے کا بھاگ لوں گا چولی کا کیا کرتا تو بلی دیکھ کے ہے یہ تو بجلی چلی گئی تھی آقا کی امت کبھی کائرات کو پتا